<تصفيق> بسم اللہ الرحمن رحمان الحمد الله الحمد الہ اللہ مبارک مبارک ونشهدو ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله الله اللہ عليه علیه و علیه علی و صحبه و بارک وسلم تسلیمًا کثیرًا اللہم مغفر لنا و رحمنا و وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل و جن ابن الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل اللہم آثئرنا و لا علينا اللہم اعطینا و لا تحرمنا اللہم اکرمنا ولا لا تہننا اللہم اردنا انکا و ارداننا اللہم اصلحنا ناشاننا کلہو لا الہ الا انت اما با مخبیل اسنا دیل الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی و رضی عنہ و نفعنا بعلومہی قال باب فضل السجود سجدہ کرنے کی فضیلت کا بیان حدیث پڑھنے سے پہلے اپنے سفر کی کچھ رودات سنا دیں دو پہل کو یہاں سے نکلے رات کو گیارہ بجے پورتگل پہنچے ہمارے مولانا رضوان صاحب کے وہاں سیرت نبی کا جلسہ تھا سن تو انہوں نے جلدی بلا لیا جمعہ کے روز اور دیویلاس گئے وہاں جمعہ پڑھائی پھر کہنے لگے ایک لڑکے کو مسلمان بنانا ہے نے کہا شوق سے ہم بھی صواب میں شریک ہو جائیں تو ایک پورٹوگیز لڑکے کو مسلمان بنایا وہاں پر پہنچے ان کے گھر اب وہ اچھا سنجیدہ لڑکا ہے 22 سال کا ہے لڑکا اور جن کے یہاں وہ مسلمان بنانے کے لیے بڑے امیر آدمی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا دندہ کرتے ہیں ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں اور وہ بیٹی ان کے ساتھ محبت میں پڑ گئی ہے شادی کرنی ہے اس کو تو اس نے کہا نکاح کرو کلما پڑھو مسلمان ہو جاؤ تو ہم کو لے گئے تو ہم گئے ہم نے پہلے پوچھا تو بھائی دیکھو تم مسلمان ہو رہے ہو اپنے شوق سے مسلمان ہو رہے ہو یا کسی کے ڈرانے سے یا لالچ کی وجہ سے ٹرانسلیٹر سے پوچھوایا اس نے کہا نہیں میں اپنے شوق سے مسلمان میں تو کہا تم نے اسٹڈی کیا ہے اسلام کو کہا کہ نہیں میں نے ویسے کوئی خاص کتابیں تو نہیں پڑھی ہیں تو میں نے کہا اسلام کے بارے میں تم کو معلوم ہے کچھ لگا کوئی خاص باتیں نہیں میں نے کہا سنو کہ اسلام کیا ہے پہلے اس کو سمجھایا پورا ایک آدھ گھنٹہ کا ٹائم لگا ہم کو میں نے کہا ٹائم لگے لیکن مسلمان بنے تو برابر سے بنے تو اس کو پھر سمجھایا کہ دیکھو اسلام میں کچھ چیزیں ماننے کی ہیں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں جو ماننے کی ہیں وہ تو اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا پیغمبروں کو ماننا کتابوں کو ماننا قیامت کے آخر دن کو ماننا اور تقدیر کو ماننا یہ ایمانیات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے اور کیا ماننا کہ اللہ ایک ہیں تمام خوبیوں کے مالک ہیں اور ذرہ سے بھی فالٹ اور ایب سے پاک اور صاف اور بے عیب ہیں اور اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں ہم کو دکھائی نہیں دیتے لیکن کام کاج کرتے ہیں اللہ نے بہت سے رسول بھیجی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک بہت سی کتابیں بھیجی اور اللہ نے ہم کو پیدا کیا ایک دن واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے جنت ہے جہنم ہے اچھے اعمال کی تو جنت برے اعمال کی تو سزا اور تقدیر کہ اللہ جو چاہتے ہیں دنیا میں وہی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اللہ کو زبردستی کر کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی جو مرضی ہو جو چاہیں اللہ وہی ہوتا ہے اس کی چاہت کے خلاف کچھ نہیں ہوتا یہ تقدیر ہے یہ سب چیزیں میں نے کہا ماننے کی ہیں تم مانتے ہو ان سب چیزوں کو کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں میں نے کہا دیکھو اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا کسی ایک نبی کا انکار کیا کسی ایک کتاب کا انکار کیا اللہ کے اوپر کوئی ایب لگائی تو فوراً تم ایمان سے نکل جاؤ گے اس لیے ان کو ماننا اب سے لے کر مرتے دم تک ضروری ہے کبھی بھی ان میں کوئی خامی نہیں آنی چاہیے پھر میں نے کہا دوسری چیزیں کرنے کی ہیں عمل اور عمل میں یہ ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھنی ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں مختصر سا ٹائم لگتا ہے باقی صفائی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے ہیں زکوٰۃ دینی ہی ہے حج کرنا ہے اور اسی قبیل سے گناہوں کو چھوڑنا ہے زنا شراب نوشی ڈرگز خنزیر کھانا یہ سب چیزیں اور اس میں ماننے کی چیزوں میں میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ماننا ضروری کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کیونکہ عیسائی ہو تو اس سے یہ اقرار کروانا ضروری ہے کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ عیسا اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول تو یہ منوانے کی چیزوں میں یہ کرنے کی چیزوں میں میں نے کہا ان سب کو کرو گے اللہ ثواب دے گا ان کو بھی ماننا ضروری کہ یہ اللہ کے حکم ہے ان کا انکار کیا تو مسلمان نہیں رہو گے ہاں عمل کی شکل میں ابھی اگر کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی یا کوئی کام اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو اسلام سے خارج نہیں ہو جاؤ گے مسلمان ہی رہو گے کم درجے کے مسلمان ناقص مسلمان ادھورے مسلمان رہو گے لیکن مسلمان کہلو گے اس لیے جہاں تک ہو سکے پریکٹس کرنا یہ سب باتیں سمجھ میں آ سمجھ میں آ گئی میں نے کہا کچھ سوال جواب کرنا ہے اس نے کہا نے مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے تو میں نے کہا اچھی بات ہے پھر کلمہ پڑھو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ بیات علی الاسلام لیتے تھے تو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ میں, میں نے کہا میرا ہاتھ پکڑ ہاتھ پکڑوایا اور پھر اس کو کلمہ پڑھوایا اور مولانا رضوان اس کا ترجمہ کرتے تھے ترجمہ کر لیا کلمہ پڑھ لیا ایمان مجمل بھی پڑھوا لیا اس سے آمن تو بلّہ ملا و قطبی و رسول ہی ولی و ملاخر القدر خیری و شرر رہی اللہ تعالیٰ ولبا سے موت اس کے بعد اس کو کھڑے ہو کر ہم سب گلے لگ گئے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ دیکھو اب تم کلمہ پڑھ لیا تم نے تو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پہلی نماز ابھی تمہارے پر فرض ہے نماز پڑھو ابھی میں نے کہا ہم تو جمعہ پڑھ کر آئے ہیں تمہارے تو زہر ہے تم نے غسل غسل کیا ہے پہلے پوچھ لیا تھا کہا ہاں میں غسل کر کے آیا ہوں میں نے کہا اچھی بات ہے پھر پھر دیکھا تو یہ سمجھئے کہ لیٹ ہو گیا تھا اصر کا ٹائم شروع ہو گیا تھا تو ہم نے کہا چلو اثر پڑھو میں نے کہا ہم نے بھی اثر پڑ ہے ہمارے ساتھ اثر پڑو تو اس کو لے گئے واش روم میں میں نے وضو کرنے لگا مجھے یاد آیا میں نے کہا اس کو بلاؤ تو اچھا اس کا نام تو اس کا نام تھا مارک میں نے کہا تجھے نام اب چینج کرنا ہے کیا نام رکھنا ہے کچھ سوچ رکھا ہے اس نے کہا ہاں میں نے کیا نام تو سعد میں نے کہا سعد تو بہت اچھا نام ہے تو سعد نام رکھا اس کا پھر اس کو وضو کروایا میں نے کہا ادھر آؤ میں وضو کرتا ہوں دیکھو برابر وضو کروایا میں نے کہا اب تو کر میں دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد وزو کروایا برابر میں پاؤں برابر دو انگلیوں کے میں کھلال ولال کر اچھی طرح ہاتھ ہاتھ ڈلوایا خلال ولال برابر میں نے کب چلو نماز پڑھو ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا اور اس کی زندگی کی پہلی نماز گونگی نماز پڑھوائی اسے میرے بازو میں ہی کھڑا کیا اور چار پانچ آدمی ہم تھے وہاں امام صاحب بن گئے نماز پڑھ لی الحمد للہ اور پھر چائے ناشتہ کیا پھر چلے آئے اس کی بعد پھر شام کو لہن میں گئے وہاں بیان کیا سیرت کا موضوع تھا تو میں نے یہاں آپ صلی اللّہ کی شریف کہ ولادت کے وقت کیا کیا حوال پیش آئے تھے میں نے کہا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو آپ کی ولادت سے بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا کب سے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کیسے کہ آدم علیہ السلام سے وہ مستیک ہو گئی اور پھر نیچے اتار دیے گئے بہت دعائیں مانگی توبہ کی بالاخر ایک دفعے یوں کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو میری مغفر کر دی تو اللہ نے پوچھا کہ آدم تجھے محمد کا کیا پتا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یاد آیا وہ عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں جان گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ محمد کو آپ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور مقرب انسان ہے اس لیے آپ نے اب ان کے نام کو آپ نے نام کے ساتھ وہاں جوائن کیا ہے تو اس لیے ان کے صدقے میں میری مغفرت کر دیجئے اللہ نے فرمایا ہاں آدم یہ میری یہ مخلوق میں مجھ پر سب سے زیادہ معزز اور مکرم انسان ہے اور اگر آدم محمد نہ ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا محمد کی وجہ سے تجھ کو پہنا گیا جا اس کی وجہ سے تیری مغفرت آدم علیہ السلام کی مغفرت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور صدقے میں ہوئی تو اس وقت سے تذکرہ چلا رہا اور پھر قرآن میں تیسرے پارے میں سوریہ عالیہ عمران میں اللہ نے کہا وہی زخص اللہ میسا قبی اللہ نے سب نبیوں سے قول و قرار لیا تمہاری زندگی میں اگر محمد الرسول اللہ آ جائیں تو تمہاری نبوت کینسل تم نے جو ہے ان کو فالو کرنا اور ان کی اتباع کرنا ضروری ہوگا لت المینبی وَلَتَنْصُرُنَّ ان پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنا پڑے گا ان کی اتباع کرنا پڑے گا تو سب نبیوں سے اللہ یہ قول و قرار لیتے آئے سب نے کہا کہ ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اقرار کیا تو ہر نبی سے اس کا اقرار لیا گیا کہ حضور تشریف لیا ہے تو ان کی اتباع کرنی پڑے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشت در پشت منتقل ہوتے چلے آئے آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے شیص علیہ السلام میں پھر علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام حتّہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا تو ہمیشہ جہاں پھوٹ پڑی ہے تو سب سے بہتر فرقے میں مجھ کو رکھا مخلوق کے دو حصے بنائے جنات انسان تو مجھے انسانوں میں بنایا انسان میں پھر آگے نسل چلی تو دو حصے ہوئے عرب اور عجم تو مجھے اللہ نے عرب میں بنایا پھر عرب میں قبائل عرب میں ٹکڑے ہوئے تو سب سے اچھا قبیلہ قریش تو اللہ نے مجھے قریش میں سے بنایا اور قریش میں پھر ہاشمی خاندان سب سے اونچا تو اللہ نے مجھے ہاشم کے خاندان میں عبد المطلیب سے عبداللہ اللہ کی یہاں پیدا کیا تو جہاں جہاں دو ٹکڑے ہوتے گئے اللہ مجھے سب سے اچھی طرف منتقل کرتے گئے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور بھیجا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب زمانہ آیا یہ سب سے بہترین زمانہ تھا یہ صحیح وقت تھا حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے کا اور یہ سمجھئے دنیا ترقی کرتے کرتے کرتے کرتے اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابھی دو تھوڑے بہت انسان ہیں اور اس وقت تو ابھی دنیا جو ہے اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھ رہی ہے اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے اور حضور کو اگر اس وقت بھیج دیتے تو وہ صحیح ٹائم نہ ہوتا حضور کے تشریف لانے کا حضور کے تشریف لانے کا یہ صحیح ٹائم تھا اس وقت دنیا اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اللہ نے اس وقت بھیجا اور اس کی مثال ام نے دی ایسی ہے جیسے اگر کسی جگہ بہت بڑا اجلاس ہو اور اس میں کئی مقررین آنے والے ہوں بیان کرنے کے لیے تو باری باری ماشاءاللہ سب چھوٹے بڑے مقررین ایک یک بات دیگرے اپنے آواز بیان تقریر کرتے جائیں اور اخیر میں پھر وہ ہستی کے جن کی وجہ سے وہ اجلاس منعقد ہوا ہے وہ تشریف لاتے ہیں ان کے بیان پر پھر اجلاس ختم ہوتا ہے پھر ان کی دعا ہوتی ہے تو بس یہ سمجھو یہ دنیا کا بھی ایک اجلاس ہے پیغمبر حضرات اپنے اپنے درجے کے حساب سے تشریف لاتے گئے اور جن کی وجہ سے اس دنیا کا قیام ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں تشریف لائے اور اب جو ہے نبوت ختم کر دی گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کی کچھ حالت ہے حضور جب دنیا میں آئے ہیں تو کتنے اہم اہم واقعات ہوئی اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ میرا نبی آ رہا ہے میرا پیارہ آ رہا ہے اب دنیا میں ہاتھیوں والا قصہ پیش آتا ہے اس سے قبائل عرب میں قریش کا ایک روب بیٹھ جاتا ہے اور دب دبا ایک وجاہت اور ایک سمجھ عظمت ریسپیکٹ پھر قریش کا کوئی آدمی جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو قریش کا آدمی ہے ان کے لیے تو اللہ نے ابابیل بھیجے تھے ان کا تو اکرام کرو جی ان کو دعوت کھلاؤ ان کو اکرام کرو عزت کرو ان کی عزت ہوتی ہے ان کی اللہ نے اس کے ذریعے سے ہر طرف ایک عزت اور عظمت کا سکہ اور ڈھاک بٹھا دی اور پھر جب حضور کی اسی سال ولادت ہوتی ہے تو مشہور ہے کہ کسرا کے دربار میں چودہ پیلرز جو ہیں وہ گر جاتے ہیں کیسے گرتے ہیں کوئی زلزلہ کوئی در آتا ہے دڑا اور اتنا بڑا شاہی بکنگ پیلس سے بھی زیادہ اونچا شاہی محل اور اس سے بھی زیادہ اس کا تو پمپ اور گلوری تھی اور بڑے عجیب وہ تو تقریباً ایک دو تہائی دنیا پر حکومت تھی اس کی اور رومی جو ہے ان کا تو چھوٹی سی حکومت تھی کسرا جو ہے وہ اصل اس کی حکومت تھی اس وقت کے جہاں جہاں حکومت کر سکتا تھا اس کے دو تہائی حصے پر اس کی حکومت تھی اور بڑا اس کے تو ایک ہزار سال سے اس کی یہاں وہ آگ جلی آ رہی تھی جس کے 24 گھنٹے خدام مقرر ہوتے تھے آگ کبھی بجھنے نہ پاتی تھی ایک دم سے آن فان بجھ گئی اور دوبارہ جلانا مشکل ہو گیا اس کو 14 کنگری گرگی اور وہاں ایران میں بحیرہ ساوا نام کا ایک دریا تھا مائلز لمبا اور مائلز چوڑا اور انتہائی گہرا اور اس اس کے کے پانی سے اس طرف کی علاقے کے سمجھے وہاں پر باغوں اور کھیتوں میں پانی پہنچایا جاتا تھا تو وہ دریا جو ہے راتوں رات ایک دم سو گیا سارا پانی زمین میں چلا گیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ انقلابات کیا ہو رہے ہیں اور ادھر جو ہے کسرا پریشان ہو جاتا ہے پوچھتا ہے بھائی کسی کو جا کر پوچھو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو ابد المسیح نامی کوئی سمجھئے کہ کاین ہے اس کو بلایا جاتا ہے وہ آتا ہے وہ کہتا ہے میری بھی سمجھ نہیں پڑ رہی لیکن میرا مامو ہے ستی وہ بڑا عجیب ہے اس کو پوچھو تو اسی کو بھیجتا ہے کہ جا تو ہی جا اس کے پاس وہ سفر کر کے وہاں جاتا ہے ستی کی موت آ رہی آخری گڑیاں ہیں یہ پہنچتا ہے تو عبد المسیحچ کہے سے پہلے ستی خود بولتا ہے کہ بھائی میرے پاس کس لی ہے میں خود تجھے بتاؤں کہ تھی کس طرح نے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ ساوا کیوں سوکھ گیا چودہ کنگری کیوں گر گئے اور آگ کیوں بج گئی اور یہ حالات کیوں پیش آئے جہاں میں تجھ کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو جس کے وہ آ... نبی یہ آخر الزمان کے ظہور کا وقت جو ہے قریب آ گیا ہے جب تو یہ دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے اور دیکھے کہ وہ گھوڑے اس طرف سے دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ اب تیری حکومت کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے تو اس نے تعبیر میں یہ کہا کہ چودہ پلر گرے اس کے معنی یہ ہیں کہ تیری چودہ پشتوں کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی جب وہ معبر لے کر کے آیا کہ اس کے یہ معنی ہے تو کسرا کہنے لگا کہ وہ میری چودہ پشتیں ابھی تو بہت دیر لگے گی چودہ پشتوں کو تو بہت ٹائم لگے گا چودہ کنگ آئیں گے اس کے بعد جائے گی اس نے یہ تو سوچ لیا لیکن حضور کی ولادت کے کچھ ہی عرصے بعد یب کے بعد دیگرے دس بادشاہ جو ہے دما دم دما دم اس کی اولاد میں سے ختم ہو گئے اور پھر حضور کی ولادت حضور جب نبی بنے ہیں چالیس سال کی عمر میں تو اس وقت کے بعد سے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک چار بادشاہ ختم ہوئے اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی پوری حکومت جو ہے ختم ہوئی اور مسلمانوں کے قبضے میں پورا ایران کا علاقہ جو ہے آیا اور وہ تعبیر جو تھی وہ پوری ہوئی تو سرکار کی ولادت کے وقت یہ عجیب عجیب عظیم چیزیں پیش آئیں پھر جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے ان کی، آپ کی والدہ حضرت آمینا بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا اور وہ دنیا میں چو طرف پھیل گیا شام کے علاقے جو ہیں اس کے محلات اس میں چمکنے لگے عراق اور اس طرف کے علاقے یمن کے علاقے یہ سب اس میں منور اور روشن ہو گئے میری سمجھ نہیں پڑی کہ یہ کیا ہے پھر جب ولاجت ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی منظر دیکھا اور وہاں حضرت نوف عبدالرحمان عبد والدہ موجود تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو ولادت ہوئی اور ستارے جو ہیں زمین پر لٹک آئے اور اتنے نزدیک آ گئے کہ مجھے ڈر لگا کہیں مجھ پر گر پڑیں گے اور پورا علاقہ جو ہے چمک اٹھا تو یہ علامات جو ہے بتا رہی تھی کہ اب جو ہے ظلمت کے دور ہونے کا وقت آ گیا ہے اب اجالا اور روشنی اور نورانیت دنیا میں پھیلنے والی ہے اس لیے یہ چیزیں دکھائی گئی اور سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو ایسی حالت میں کہ دونوں ہاتھ جو ہیں زمین پر رکھے ہوئے ہیں جیسے سجدے میں جائیں اور پھر ہاتھ اٹھائے اور اوپر کی طرف دیکھا یہ کیفیت جو ہے ولادت کے وقت ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عبد المتلف کے یہاں پیغام پہنچایا جاتا ہے صبح کو کہ بیٹے کی ولادت ہوئی عبد المتلیف صبح صبح دوڑے ہوئے آتے ہیں اور عبد المتلف کے دس بیٹے تھے ان میں ان کو سب سے زیادہ پیار عبداللہ اللہ سے تھا اور عبداللہ بیس بائیس سال کی کم سنی میں انتقال کر گئی تھی ابھی تو آمینہ سے شادی ہوئی ہے دس دن ساتھ رہے ہیں کہ کسی تجارت کے مہم پر ان کو جانا پڑا شام کی طرف وہاں سے واپس آ رہے تھے مدینہ شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ بیمار پڑ گئے تو ان کے کافلے والے سب واپس مکہ آ گئے یہ اکیلے رہ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے بتایا ابد المتلیب کو کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے سفر کے قابل نہیں تھا اس لیے چھوڑ آئے ہیں تو ابد المتلیب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو لے آؤ کسی طرح یہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا اور بن نجار میں ان کے جو خاندان والے تھے انہوں نے مدینہ شریف کی میسریف میں ہی ان کی تدفین بھی کر دی ہے تو سمجھئے وہ واپس آتے ہیں عبدالمتلیب کو بہت افسوس ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے دو ہی گزرے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عبد کو ایک طرح کی خوشی بھی ہوئی غمی کے ساتھ سا بیٹے کا پیٹے بیٹا نہیں اس پر غم لیکن پوتے کی ولادت پر خوشی بھی عبد المطلی حضور کو لے کر کعبہ شریف کے پاس آئے اور خلاف کعبہ پکڑ کر وہاں کھڑے رہ کر دعائیں مانگی اور پھر حضور کا نام رکھا محمد کسی نے کہا بھائی آپ نے محمد عجیب سا نام کیوں رکھا ہمارے خاندان میں ایسا نام رکھنے کا رواج نہیں ہے تو عبد المطلیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی تعریف کی جائے اور اس کی تعریف اور پریز صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں آسمان والے زمین والے سب مل کر اس کی تعریف کریں اور یہ ہوا بھی ابو طالب بھی بعد میں کہاں کرتے تھے غمبل اللہ اسم نبی الا اسمی یہ تو خیر حسان اب نے ثابت نے ملایا ہے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا جب مَزن پانچ مرتبہ اشہد کہتا ہے تو اللہ الہ کے ساتھ ان محمد الرسول نبی اس کو بولنا پڑتا ہے وہ شکل لہو منیسمی کا یوجل اپنے نام سے نبی کا نام نکالا تاکہ نبی کا مقام بڑھائیں فَذُلْ عَرْشِ محمود وَحَاذَا مُحَمَّدُ عرش والا محمود اور یہ محمد اللہ رب العزت والجلال کے عصاف میں المحمود ہے کہ اللہ حمد کیے ہوئے تو اللہ محمود فریز کیے ہوئے الحمد للہ رب العالمین المحمد کرتے ہیں اور یہ محمد ان کی بھی حمد کی جاتی ہے تعریف کی جاتی ہے اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک زنجیر اتری اور اس زنجیر کا ایک ادھر مشرق میں ایک مغرب میں ایک شمال میں ایک جنوب میں اور وہ نیچے ایک جھاڑ سے لٹکی اور جھاڑ بڑا ہو گیا اور اس جھاڑ کے ہر ہر پتے پر نور آ گیا اور سارا جھاڑ پھیلتا گیا اور نورانی ہو گیا اور ابد المب نے دیکھا کہ لوگ اس جھاڑ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں ایک جوان ہے جو ان کاٹنے والوں کو اور اس کو نقصان پہنچانے والوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے عبد المطلیب نے کہا کہ ضرور یہ اس کے کچھ معنی ہے معبرین سے پوچھا انہوں نے کہا کہ تیری پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ جو ہے اس نور کو ہر طرف پھیلائے گا اور اس کے بہت سے مدد کرنے والے ہوں گے اور کچھ مخالف ہوں گے یہ اس کی تعبیر ہے تو عبد نے میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ میرا بیٹا ابو طالب ہوگا لیکن ابو طالب نہیں اب لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا محمد جو ہے یہ ہوگا اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کا ذکر خیر ہر طرف دنیا میں ہو چنانچہ حضور کا نام محمد رکھا گیا آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور انہوں نے ابد المت نے نام محمد رکھا اس طرح سے اب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ ماجدہ نے چار دن تک دودھ پلایا اس کے بعد سویبا ابو لہب کی بھاندی تھی اس کے یہاں کوئی بیٹا ہوا تھا اس کا بھی دودھ جاری تھا کچھ دن اس نے دودھ پلایا اس کے بعد حضرت حلیمہ سادیاں آئی اور وہ حضور کو اپنے ساتھ لے گئیں اور پھر حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے تو کافی مدت جو ہے حضور نے وہاں پر گزاری اپنے بچپنے کی یہ اس طرح اب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک ایک چیز منتخب کی چوز کی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لیے جگہ بھی چوز کی مکہ مکرمہ جو دنیا میں سینٹر ہے کیونکہ یہ پوری دنیا کے نبی ہیں تو سینٹرل میں سینٹرل میں ان کو بھیجا گیا تاکہ ہر طرف جو ہے ان کا پیغام چو طرف پہنچ سکے اور اللہ جل جلالہ وام منوال نے اپنے نبی کو رمضان میں جمعہ کے دن پیدا نہیں کیا ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور میں جو برکت آئی وہ رمضان یا جمعہ کی وجہ سے بلکہ یوں کہیں کہ ربیع الاول میں اور پیر میں جو برکت آئی وہ حضور کی وجہ سے آئی اور اللہ نے حضور کے لیے قبیلہ قریش کا منتخب کیا قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو اپنے اطراف کے تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے اور کوئی جو ہے اس کو دبا نہیں سکتا او اور اوور پاور نہیں کر سکتا لیکن یہ سب کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے حاوی ہو جاتا ہے تو قریش کا بھی یہی حال تھا اللہ پاک نے اس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر آپ کے والد کا نام عبداللہ اللہ رکھا حالانکہ عبد المطلیب کے دس بیٹے ہیں ان میں کسی کا نام عبد ہے عزہ کا بیٹا کی عزا شرکیہ نام ہے کسی کا کچھ اور ہے لیکن عبد اللہ کے گھر میں پیدا کیا اللہ کے بندے کے گھر میں پیدا کیا والدہ بھی آپ کے لیے آمینا امن والی تو اس آمینہ میں اللہ پاک نے اس امانت کو ودیات فرمایا اور اس کے پیٹ سے اللہ نے ان کو حضور کو اس دنیا کے اندر بھیجا آپ کے لیے دودھ پلانے والی دایا بھی حلیمہ جو حلم اور بد برد بادی اور سنجیدگی سے فیشن والی قبیلہ بھی اس کا بنو سات سعد کے معنی خوش بختی اور خوش نصیبی. تو خوش نصیبی والے قبیلے میں حلیمہ سعدیہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور اس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی ہے دودھ پیتے ہیں حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب وہ آئی ہیں تو عجیب پریشانی تھی اور ان کی سواری سب سے دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے چلتی ہے قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہے اور پھر دودھ بھی ان کا کم ہے خود ان کے بیٹے کے لیے بھی ناکافی ہوتا ہے اور پھر گھر پر چارہ وارا نہیں ہے بکریوں کا دودھ انف نہیں ہو رہا ہے خشکی ہے لیکن جیسے ہی حضور کو لے کر چلتی ہیں تو سواری ان کی سب سے آگے آگے دوڑتی ہے اور دودھ بھر جاتا ہے سرکار صرف ڈائیں طرف سے دودھ پیتے ہیں بائیں طرف سے نہیں تاکہ بھائی کے لیے وہ ایک دودھ جو ہے وہ باقی رہے اور تقوینی تکوینی طور پر یہ چیز ہے اور واپس جب پہنچتی ہیں تو یہ بکریوں کے تھن بھی بھرے ہوئے ہیں اور پیداوار بھی خوب ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے قط بھی دور ہو چکا ہے آمینہ کے سہیلیاں جو ان کو حضر حلیما کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ حلیما تجھ کو تو بڑا برکت والا بچہ ملا ہے کہ اس کی وجہ سے تو تیرے گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی ہے کہتی ہیں ہاں یہی بات ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس وقت کے حال احوال ہیں یہ کچھ ہم نے وہاں پہلے بیان میں بیان کی ہے پھر سنیچر کو پھر دوسرا بیان تھا دوپہر کو اس میں تو جوانوں کی مجلس تھی تو جوانوں کی مجلس میں جوانوں کا بیان کیا ذرا جوانی کی قدر کرنا کہ اصل زندگی جوانی ہے بچپن میں تو مرفود قلم ہوتا ہے نابالغ ہے فرشتے بھی کچھ نہیں لکھتے ہیں اور بڑھاپے میں تو آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے بہت سے کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا بہت سی عبادتیں کرنا چاہے نہیں کر سکتا جوانی میں طاقت ہوتی ہے تو جوانی کو وصول کرو اور یہ جو پندرہ سے لے کر پینتیس چالیس پینتالیس پچاس سال کی عمر جو ہے اس کو اچھی طرح وصول کرو اس میں محنت کرو جتنی نیکیاں ہو سکیں کر لو اور یہی چیز پھر آگے بڑھاپے میں کام دینے والی ہیں تو جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے اس پر کچھ باتیں ان کے سامنے پیش کیا پھر شنیچر شام کو دوسری مسجد میں بیان تھا وہاں بھی بڑا اجلاس تھا تو وہاں سیرت کا بیان کیا بنگلہ دیشی بھائیوں کی مسجد تھی پچھلی مرتبہ ہم گئے تھے تو ان کو ہمارا بیان بہت پسند آیا تھا تو انہوں نے جلدی سے کہا کہ وہ مولوی صاحب ان کو تو ضرور ہمارے یہاں پروگرام لانا ہے اور پچھلی بار ان کی یہاں کھانا نہیں کھایا تھا تو اب اس کی قضا کرنی تھی تو اب کے بار ان کی یہاں دعوت بھی کھائی اور بیان بھی کیا برابر سے تو ماشاء اللہ وہاں بھی سیرت کا ہی بیان کیا اس کو ذرا کنٹینیو کیا سیرت کے بیان کو پھر جو ہے سنڈے آفٹر جلسہ تھا تو جلسے میں ذرا سرکار کی سیرت بیان کی بہت دعائیں مانگی میں نے کہا اللہ تو دن میں کوئی بات ڈھال دے تاکہ کہہ سکے مجمع بھی اچھا باہر سے آیا ہوا تھا مدرسے میں جلسہ تھا تو ماشاء وہاں کے سینٹرل ماسک کے امام ہیں شیخ منیر صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے اور بیس سال سے وہ وہاں امام ہیں اور وہ کہتے ہیں پورٹگل میں لوگ جو ہے پرائم منسٹر کو کم جانتے ہوں گے ان کو زیادہ جانتے ہیں جب بھی اسلام کا کچھ ہوتا ہے تو یہ فورن ٹی وی بھی آ جاتے ہیں ان کا فیس جو ہے سب جانتے ہیں شیخ منی وہ شیخ منی آگے وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے بڑے اچھے طرح سے ملے ان سے ماشاء بہت اچھے آدمی ہیں ابھی اید. کوئی ادھیر عمر کے زیادہ عمر بھی نہیں بُڑے بھی نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں ماشاء اللہ اچھا ہے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی خدمت قبول کرے اور پھر جو ہے شام کو ابھی سے بیان نہیں نمٹا اثر سے پہلے بیان پورا ہوا پھر مغرب بعد ایک اور جگہ بیان کرنا تھا وہاں بھاگے پھر وہاں بیان کیا رات بڑی دھیر ہو گئی بارہ بج گئے گھر آتے آتے سوتے سوتے اور صبح فجر بعد پھر نکلے اور ابھی چار بجے یہاں پہنچے ہمت نہیں دی یہاں آنے کی لیکن میں نے کہا چلتے ہیں حدیث کی برکت سے ذرا کچھ باتیں کر دیں گے کم سے کم ذکر کی مجلس ہو جائے گی تو ذکر کا ہی فائدہ ہوگا اس لیے آگے باہر یہ سمجھ یہ کہ مختصر رویدار ہے سفر کی یہاں ہم سبق پڑھ رہے ہیں باب و فطل سجدہ کرنے کی فضیرت کا بیان یہ تو پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا تھا تابعین میں بعض گزرے ہیں ان کا تو لقب ہی تھا سجاد بہت سجدہ کرنے والے کثرت سے سجدہ روزانہ ایک ہزار سجدے کرتے ہیں یعنی 500 سو نماز پڑھتے ہیں اللہ کیسے خوش نصیب ہیں ان کو نماز کا چسکا لگ گیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آگے حضور نے تو مجھے سب سے زیادہ رشک جو آتا ہے وہ ایسے نیک صالح ولی اللہ صفت مسلمان پر جو خفیف الحاذ ہے جس کی کمر ہلکی ہے جس کو دنیا سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے اور زوح الذن من الصلاۃ جس کو نماز کا شوق ہے اور وہ نماز بہت پڑھتا ہے اور اس کی موت بھی بہت جلدی آ اس کی میراث بھی بہت تھوڑی اور اس پر رونے والیاں بھی بہت تھوڑی اس کے گھر میں کوئی ماتم کرنے والی بھی نہیں کیونکہ اس کو دنیا دنیا والوں سے کوئی لگاؤ لگاو ہی نہیں تھا تو حضور نے فرمایا ایسے آدمی پر ایسے مومن پر بہت رشک آتا ہے کون سا؟ حضور نے فرمایا خفیف الحاظ دنیا کم اس کے پاس اور زو من منسلہ نماز کا اس کو شوق ہر وقت جہاں فوائد ٹائم ملا فرصت ٹائم ملا تو فرصت میں چلو نفلیں پڑھتے ہیں کچھ تو تھوڑی بہت نفلیں پڑھ لے قزائے عمری پڑھ لے نوافل پڑھ لے تہجر پڑھ لے اوا پڑھ لے چاش پڑھ لے اور جو ٹائم مل گیا وہ پڑھ لے ایسا بندہ جو ہے وہ میرے نزدیک قابل رشک ہے جس کی موت بھی جللی آ گئی مختصر دنیا میں زندگی گزار کر چلا گیا اللہ کے یہاں اور سمجھیے یہ کہ رونے والیاں بھی کم میراث بھی کم کوئی زیادہ جھگڑے وغیرہ نہیں ایسے مومن پر بہت زیادہ رش آتا ہے حضوری ارشاد فرماتے ہیں تو یہ سجدہ کثرت سے کرنا اس کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اللہ ہمیں زیادہ, زیادہ قسرت سے زیادہ کثرت سے سجدہ کرنے کی توفیق مزید فرمائے تو یہاں یہ حدیث لمبی ایک کی بیان کر رہے ہیں اس میں امام بخاری کا مستدل صرف یہ ہے کہ بھئی جب گنہگار دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان کا جسم جو ہے وہاں مدتوں پڑے رہنے کی وجہ سے جل جائے گا جیسے دنیا میں کوئلہ بن جاتا ہے تو ان کا جسم بھی کوئلے کی طرح کالا کالا ہو جائے گا اور پہچانے نہیں جائیں گے تو پھر جو ہے اللہ پاک جب چاہیں گے کہ ان کو نکالے وہاں سے تو شفاعت کی اجازت دیں گے تو پھر جائیں گے سفارش کرنے والے اور جہنم میں جا کر کے ڈھونڈیں گے ایسے وہ کہ کہاں ہے فلاں کہاں ہے فلاں اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر لائیں گے تو کیسے پہچانیں گے حضور نے فرمایا سجدے کے نشان سے پہچانیں گے کہ سجدے کا جو نشان ہے سجدہ جس سے کرتا تھا وہ جہنم کی آگ پر حرام تو چہرہ اس کا محفوظ ہوگا پیشانی اور چہرہ جو ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی تو اس چہرے سے پہچان لگے گی کہ یہ فلاں ہے تو اس سے معلوم ہوا سجدہ کرنا کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک نہ ایک وقت وہ جہنم سے نکالتا ہے اور جہنم میں وہ جگہ محفوظ رہتی ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور اس کی برکت سے وہ سفارش کرنے والے ہم کو پہچان لیں گے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر وہاں سے لے آئیں گے تو اس لیے امام بخاری کہتے ہیں سجدہ کرو جتنے سجدے ہو سکیں کرو گناہ بھی ہو جاتے ہیں ہم سے سجدہ بھی کر لیا کرو تاکہ ادھر سے ادھر تلافی ہو جائے اور اللہ پاک جو ہے ایک نہ ایک دن چھٹکارے کا وہاں سے سبب بنا دے اس حساب سے بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی فضیلت کو لے رہے ہیں تو نیک کام میں مشغول ہو برے کام میں آدمی نہ جائے کسی نے مجھ کو بھی سے پہلے فون کیا کہ بھائی وہ ڈاؤن میں کچھ اپیلنگ کرنے والے ہیں غزہ کے لیے اس کے لیے کچھ ناچ گانے کا رکھا ہے اور ناچ گانے کے بہانے سے پیسے اکٹھے کریں گے تو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کون کرنے والے ہیں بھائی دیکھو کارے خیر کے لیے شر برائی کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے جو چیز شریعت نے منع کی ہے اس کے ذریعے سے نیک کام کرنے کی کوشش نہ کی جائے نیک کام کرنے کی کوشش شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے شریعت نے کہا کہ یوں کرو تو کیا جائے اور اس طرح سے نماز پڑھنے کو کہا تو نماز پڑھیں سدا کریں کوئی اپنے طور پر کچھ کرنے جائے گا تو شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی خود نماز کے بھی شریعت نے ٹائم بیان کی ہے مکرو ٹائم میں نماز نہ پڑھو اگر مکرو ٹائم میں نماز پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے گنا ہوگا فجر بعد آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا ثواب نہیں ملے گا سزا ملے گی جہنم میں کے فجر بعد کیوں پڑھی نماز پڑھیں گے اور سزا ملے گی کیونکہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو اگر یہ کام بھی کرنا ہے غریبوں کی امداد بے شک کرنی ہے لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس سلیقہ سے طریقے سے اس کام کو کیا جائے تو اللہ راضی ہوں گے اور اس پر اجر ملے گا اس لیے سمجھئے کہ غلط طریقے سے کوئی کام نہ کیا جائے اللہ پاک ہمیں احتیاط کی توفیق دے خیر حدیث کا ترجمہ نیکسٹ ویک کر دوں گا تک گیا میرا دل ادھک رہا ہے واخرو دعوان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم و صحاب یمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا محمد النبي المی و علی الیہ و اصحابہ وسلم تسلیما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا من كل داء یا رحمن الرحیم فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما یار ہمراہ ہم میں اور پوری امت میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال کی پریشانیاں ختم فرما بیماروں کو عطا فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارہ نصیب فرما بے اولادوں کو نیک سال اح اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما اللہ گھروں میں جھگڑے ہیں ختم فرما اللہ بے روزگار اچھا روزگار نصیب فرما برکت والی حلال کمائی نصیب فرما حرام کمائی سے حفاظت فرما حرام کاموں سے حفاظت فرما حرام خوری سے حفاظت فرما حرام دھندوں سے حفاظت فرما جنا کا ماحول ختم فرما لواطت کا ماحول ختم فرما شراب نوشی کا ماحول ختم فرما اللہ ہر سے امن اور چین اور سکون والی زندگی نصیب فرما پوری انسانیت پر رحم فرما غیروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے ان کے لیے اسلام میں داخلہ آسان کر دے ان کے دلوں میں ہمدردی اور محبت پیدا کر دے نفرت اور عداوت اور دشمنی محول ختم فرما یار جھگڑوں والا ماحول ختم فرما الفت اور محبت والا پی ماحول پیدا فرما ہم سب کو ایک اور نیک بنا ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما اللہ تیری رضا تو شروع فتنوں سے ہمارے حفاظت فرما اپنوں کے شر سے بھی حفاظت فرما غیروں کے شر سے بھی حفاظت فرما حاصلوں کے حسد سے حفاظت فرما نظر بد سے حفاظت فرما منافقوں کے نفاق سے حفاظت فرما اس مسجد کی حفاظت فرما دنیا بھر کی سب مسجدوں کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما بلاد مقدسہ کی حفاظت فرما تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح سے امن و امان اور چین اور سکون والی فضا قائم فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم و تب علينا محمد ویک ٹائم بدل جائے گا گھنٹہ بدل جائے گا ویسے بھی ہماری حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب تو شریف لا رہے ہیں تو منڈے شام کو ان کا بیان ہے مولانا ارشد مدنی صاحب تو منڈے شام کو مغرب بعد ان کا بیان ہے تو پھر ہمارا پروگرام نیکس ویٹ نہیں ہوگا اس کے بعد والے بھی ان اللہ مغرب بعد ہوگا مغرب ساڑھے سات بجے ہو جائے گی تو اس کے بعد ان شاء مغرب باد پروگرام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم چہل حدیث مشتمل برسلاۃ و سلام سیغی قرانی سلام علی عباده عباد صفیٰ السّلام علی محمد المجیم اللہ مجی <سؤال> وباری اللہ <سؤال> محمد اللہ محمد اللہ اللهم صل على محمد بن كما صلى على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم وبارك محمد وعلى ال محمد كما باركت محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ال محمد كما رحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم محمد وعلى ال محمد كما رحمت على ابراهيم وعلى ال محمد وعلى محمد كما دعنا ابن ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم انك حميد مجيد اللهم محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك محمد وعلى ال محمد و رحم محمد وعلى محمد كما صليت و رحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فينا انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد محمد عبدك محمد نحمد الله <سؤال> وتباركتنا نراهيم اللهم صل محمد النبي امي وعلى كما صليت على ابراهيم وكرام محمد النبي اميكما باركتنا مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي امي وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلاتا تنعمون بها ووجسا ولحقيا واعطين وسيم الفضل والمقام المحمود ما هو اهل الوزي افضل ما جاء سيدنا النبينا قومي ورسول ان امتي وصل على جميع اخواني من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي اللہ <سؤال> محمد ابراهيم وك حميد الله <سؤال> على النبي الامه التحيات لله والصلاه والسلام عليك ايها النبي ورحم الله وبركاته والسلام علينا الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلاه والسلام عليك ايها النبي ورحم الله وبركاته الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلاه لا اله الا الله وحده لا صلی علی عبد الله ورسوله التحيات مبارکات الرسول و طيبات الله السلام علیکم نبی و رحمت الله برکاته سلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا الله الله ورسوله بسم الله بالله تحیات الله و صلوات و طيبات السلام علیکم سلام علینا و علی عباد لا اله الا الله و الله ورسوله اسال الله الجنت و اعوذ بالله من النار التحيات زاکیات لله و طيبات الصلوات لله السلام علیکم نبی و رحمت الله برکاته السلام علینا ای صالحین <سؤال> اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بسم الله و بالخير الاسماء تحيات طيبات و صلوات لا اشهد ان لا اله الا الله و لا و اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله بالحق بشيرا و ندینا و نسعد هاديه من النار و فيها السلام عليك ايها النبي و رحم الله الله الصالحين لنا و هدنا تحيات طيبات و صلوات و نقول لله السلام عليك ايها النبي و رحم بسم الله تحيات الله و صلوات و الازاهيات لله السلام, اللہ السلام علیکم رسول اللہ وسلام رسول اللہ